الحمدللہ دوڑ جی ورڈی جی مسلمان منتشر کی اور دو اتفاق و اتحاد پارہ تمام نظر تمام مسلمان وقت کی والا کی اللہ خبر دنیا دار و اسباب ہے تمام کفری قوت نہ چہرا مین و شریفین دین ادا دا پاکستان دو قوت اور دے دا استحکام نتیجہ وہ تمام بلکہ چی دا تمام عالم اسلام کے ای دا. دا اشاعت دادا جانڈا دادا جدا خبر دا دا دو دوسرا خلق ملے گی جاندے ہر اور دے غیر خلق جاندو بان دے عمل تے مسلماناں نو نن نام نسا اغات ورنس نیو سوا کالا مخکی کم رب چھدا دنیا پیدا کڑے دا آ آ رب دنیا کا اور مسلمانانو کا یہ دستور اور منظور رہنے کے بولیا زمن جماعت و توحید و دے اللہ جل جلالو اسلام اور پارام دا منشور دا پاکستان اور دا اسلام کو بالکل کمزوریا نے افرادوں کے حکمرانوں کی پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا ہے لا سراسور لا ah, سے بولو پاکستان کا مطلب کیا ہے پاکستان مطلب قرآن کل میں مطلب دے چی اللہ نعبود اللہ آئیں کہ آج لہم کرے قرآن کہتا ہے درد مندانہ آواز میں اور بہترین دستور و منشور میں تجائیو تمام کرما پڑھنے والو اللہ نعبد اللہ سب کے سب آ جاؤ کہ ہم اللہ کے کی علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے پاکستان مطلب ہم داؤ جا عبادت مگر صرف اور صرف سوکھ دیں دا اسلام پاکستان صرف سوک دے خدا ہر مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا خدا ہر مشکل میں اپنے بندوں منسوخ و حجاز کے وادیوں سے پہاڑوں سے اور سعودی عرب کے تشت و بیابانوں سے اور مکہ سہارا مکانوں سے آواز آ رہی ہے ارشن اے خلق و تشتت و انتشار فلانے کا, کا ٹولی دنیا اختلافات دو, پولی دنیا اس دو پول کائنات انتشار دو نعت مسلمان و خلاف دہل اسلام غیر مستحکم قبل ہوتا قرآن وی چلا پتھرو ٹول کی تب نام مخلوقات <مثل> سوار نسلیم سوکا لمخ کی دا دستور و منشور اللہ داشنا نالے گرے ہو یا اہلن کتاب اے مسلمانانو دا حرص پریک دے و لا تناظر فتفشل و اللہ فرمائی چکو جی را دا اختلاف و انتشار پریک دے داسی کتاب طرف کوئی مانے یا نہ مانے قدیم کی دا اشنا اللہ را لے گلے ہو سو ارلسنیم سمکالا مخ کے مکے تراغلے ہو اور یو ہو بیا کرتے کرتے ہر زمانہ کی اللہ پاک دے دے پارے یو مجدد پیدا کرے ہو بیا دا سوابے پسر زمین انامہ شیخ القران والحدیث الامام محمد طاہر رحمه الله دعواس پور تک تروس پوری دیشا دهر جماعت او دهر عالم دخله نه همدا دا ویو چی دا ملک پ مستحکم کیږي کی پ دې باندې الله نعبود الا الله شمن بدا اللہ نا علاوہ دبلچہ عبادت نکرو اور قرآن کرین باندھی جمع کید وخد اتحاق دے وخد اتفاق دے تمامی دنیا کفار با سوچ باندھی دی چھدے صفحہ ہستینا دا ملکو دے مسلمانان میٹھاو دا انڈیا پیڑی چونکی زور لگاو لے گرفتار خبر انڈیا خبریا بش ممتاسو گان د افغانستان خلفنا تک خلفنا تک فنا شک چھے کموں من کنو باندے لوگوں من کنو ہم لیکنی روسیسا مراج یا اسرائیل یا یہود او دچاپ من کنو کیا بوئی نا نوتی دینو دہا بوئی من کنو کی کم کار کڑے دہا بوئی چھو مر بے ستیانی کڑی من تا سداسن دینی دی دینی دی. چا چینی دینی دی دی دی. وی قرب ساحل بی تھا کی حالت دیکھی ساحل بھی تھا نے کہنا کہ طوفان سے گھبراؤ نہیں ہم نے داروں سے الجنے کی حماقت دیکھی چاچی جی دل دیدا کوئی نہ کہتا نو زمان دا ہا آواز تے او سم دا کول و مت او گل مسلماناں نوں تمندا کرو چر ازئی قران کریم ہوا. دا ایو داسی کتاب دے جکما کم مسلماناں قومیں کی دیکھے سے اختلاف نشتا اللہ فرمائی وا تصموا بحبل الله جميعا پروردگار عالم دو اتفاق دے اتحاد دے استحکام فارمولا بیان کرے دا بحبل الله جميعا اے کچرے چتا نو کچرے واڑے چیتا سو مستخ تمہارا بھی اتفاق ہے ہمارا بھی اتفاق <تصفح> رضی و روانہ بس دو منگا اللہ کتاب کا مانونا چی جی مسلمانان سرد مسلمان ہے سرد کنیمے دو اے لو قرآن کریم سردہ سے سلوک کئی دکہ دبنی سلوک قرآن کریم رشتی کتاب دے ہو کنل ہے اللہ دروہ ہی کرشتیا ہوئی ہلا ہے کتابی رشتیا ہوئی ہاں بشاہ رشتیا کتابی رشتیا ہوئی ویدہ قیامت پورت باندے باو دا قرآن کریم فرمئی دا قرآن دا قیامت پورت بجنابی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ کو محک فریاد کی ویقل الرسول وکال الرسول ان قوم اتخذو هذا اللہ رسول، رسول سور وی سور وی بولنے والا یہ شکایت کرنے والا یہ فریاد کرنے والا کون ہوگا جناب محمد مستفیٰ ہوگا عدالت اور دربار کس کا ہوگا عدالت پیشہ سنگ رسول اللہ وقال الرسول جناب محمد مصطفی بلاڈی اللہ استفا سی محمد مجید آغاز دستور و منشور چی برانا نازم شوئیو ایسا تبلیغ اللہ ندے وقت ہے تبلیغ فراسولو دوئی اللہ مطلق تبلیغ ندے وقت ہے تبلیغ ما انزل اللہ وقت ہے خبر ہے ہمیں پہلے گئے زمانہ وشوچ مقتصر ملاقات ندے شایئی کدیش زمان جوان دنے خطا شیئی او معنی کدیش اسطاف سوالا دکویا اولو الفاظیر شیئی پتہ نلے سوکھ چین گیلا کو محل اسلامی دعتاسلہ جہانگیرہ مسجد سراخوا کی دکان کی تقاریران و بہترینات خوانی اور تلاوت قرآن پذریم ترلا سک دیشی رابطی را نمبر یاد سات زیرو تین سو پانچ سو ستہتر دو, دو, دو... دو, دو, دو چار سو چار صار صار صار صار